الحمدللہ الحمدللہ وکفا اللہ وقف و سلات وسلام اللہ سید و خان محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والبفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَصَالُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَا تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله مولاه ولاه وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زوج شوقن البوابات بلند الصلاه والسلام عليك يا سيدي رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآصحابك يا سيدي يا محمد ورسول الله دوسنا ابو درو دی خاتم النبیان اللہ بعد قادر مطلق جلا جلالہ ہمن و له و زم غرہن وہ دی پاک بارگاہ ندل دو فری عز التجاه مالک تعالی جلا مجدہ الکریم سونا فقیر و فقیر دل دماغ زبان و نگاہ زین ہر طرح دی غلطی خطا تو مغفور معلوم فرماویں صدق حبیب الہبی محبوب کریم شفیع المجذبین رحمت اللعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا مکان غریبا سرکار جنا دوست محف الفاظ اللہ جلا مزدور کریم ساتھی محنت نوشش نو اپنی بار گاہ قبولیت شرف نصیف فرماوی فکر نکل میں حق بولیں تو یاد رکھ لو ہر ایک انسان میں دی ضرورت ہے وہ تیری محفل بھی گئی ہو چاہنے والے بھی گئے شب کی آہیں بھی گئی او صبح ہو کے نالے بھی گئے وہ حوصلے نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا شہر ہے کہ تو رون کے محفل رہا. تاہم ساتھی تو کے کے ہو ہو اپنی کا دندر قبول کی دا شرف نصیف میرا تما ہونا میرے تڈے واسطے دوانا در بلائی دا سامان بنا دا دوستو میں جناب جو گفتگو کرنا چاہمانے رسول ہے سامنے نا اور اس بزرگان دین اسلاف اپنے وڈیریا کے کردار نا تاکہ اگر اوشش کریے تو سڈے واسطے ایک راہ متعین ہو جاوے اور اس دھرتی کے جانور واگ زندگی نہیں بلکہ انسان واگ زندگی گزار گزارے جتنا کو وقت اللہ تعالیٰ منظور ہویا میں پیش کرا گا ان شاء خیر ہے ابھی جس طرح کی گفتگو چلے گی گلا چلا نکلدی رہن گیا تیوجہ تو چاہیے غور چاہد اگر ذوق ہوئے گا تو فلیاں بسری یاد آ جان گیا بے زخی کا مظاہرہ کیتا تو جیڑی گفتگو تو اچھے نتیجے تک پہنچ جاؤں گے آواز ویسے صاف نہیں ہے دوستو ایک بات یاد رکھ لو امتحان کا کمرہ ہوئے نا میں اپنی گفتگو شروع کر دیتی امتحان کا کمرہ ہومتحان کے دے کمرے دے اندر قطار دے اندر جا پہلے لمبر دے بیٹھا ہے ان سوال کا جواب بکر درست لکھے ہو پیچھے بیٹھ کے بوٹی لا رہا ہے نا بوٹی تجھ دیں دی بوٹی لا رہا ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گا سوالات نے پرچہ حل ہو رہا ہے جواب لکھ رہا ہے اگر لکھیا ہوا جواب درست ہوئے گا صحیح ہوئے گا جڑا اس کے پیچھے بیٹھ کے بوٹی لگا رہا ہے نقل مار رہا ہے وہ فیل نہیں ہوگیا وہ کامیاب ہو جائے گا پاس ہو جائے گا اگر اس جواب درست نہیں غلط ہے سوال دے مطابق جواب نہیں ہے تو پھر کی ہونا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اس نے خود بھی ناکام ہو جانا ہے جا پیچھے بیٹھ کے بھوٹی لگا رہے ہوئے گا نقل مار رہے ہوئے گا وہ بھی ناکام ہو جائے گا بوٹی لگانی ہے نقل مارنی ہے کسے دے دچھے چلنا ہے کسے دی تباہ کرنی ہے کامیابی ہے ناکامی ہے جن کی تباہ جا رہی ہے جی بوٹی لگائی جا رہی ہے آ جا کے گالون دیتے موقع جانے میں اگر او کامیاب ہے پچھلا بھی کامیاب ہو جائے گا اگر او ناکام ہے پچھلا بھی ناکام ہو جائے گا اگلا اگر گھاٹے دن در جا رہے ہیں پچھلا بھی گھاٹے دن در چلا جائے گا میں قدرت ہو یا تفصیل دینال اس مثال میں پیش کیتے ہیں قد واسطے پیش کیتے ہیں سونے ہو ساڑھی ساری ذلت اگر سا محسوس کریے تو سام محسوس ہو سکتی ہے وگرنا اگر انسان ضدی ہی بن جائے اور او جس نے محسوس کرنا اندر والے نقل بھی بند کر لو تو پھر اسنو گندگی محسوس نہیں ہو سکتی ہے وگرنا جس دا دل ہلکا جہ بھی زمین رکھد ہے او اس گل اچھی طرح سمجھد ہے کہ ضلع اور تباہی رسوائی اور بربادی مسلمانہ دا مقدر بن چکی دوست اس طرح دی گفتگو اس طرح دی گل بات دیکھو میں بالکل ابتدا اندر ہی خطاب دے میرے تمیدی جملے تنقید کے اعتراض بربادی اور تباہی احساس اس لبو لہجے کے اتنے گفتگو کرنی عام ذہن دے اندر سوال پیدا ہو جاتا ہے خیالات پیدا ہو جاتا محفل شریف رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عظمت و شان واسطے منعقد کی گئی ہے خصوصا جس طرح اے مہینہ میراج شریف دیراج شریف دے واقعے کو بیان کیا جائے تفصیلات بیان کی جان رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عروج دے سفر بیان کیا جائے کہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تا اور کمال دا سفر کیا میر ال مسجد الہرا میر المسد فر او ادنا او اس مقام تک پہنچے ایک منٹ میں چھوٹی جی بات کر کے ادھر آ رہا حدرتی گیا جافر اللہ رب العالمین جو بیان ہے فَقَانَ او عدنًا رسولِ صلی اللہ العالمی اپنی قربت نعلق نبیب رب العالمی اتنا قریب ہوا اتنا نیڑے ہویا کہ سمجھ تو گل بار ہے ذرا بیان کرو نا ذرا وضاحت کرو سڈ سامنے کھول کے بیان کرو حضرت امام جافر سادک بولیا ہے, ہے حضرت امام جافرا آپ جب دن تو پہلا اکا بچوں تھرو ہے گئے گلام ارد کردہ لج پالا گل بڑی وڈی پوچھی رو کیوں پیو آپ نے فرمایا جتنے جبرین نہ ویخ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے جافر سادک اتنے تلاش کر سکتا بات دوبارہ پھر سنو میں کہہ گیا جائے جائے جائے میں کہہ رہا ہوں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ شریعت دا امام شریعت یعنی اہل بیت کرام دا امام ہے علوم و معارف دا خزانہ ہے اپ نے کول پچھے اگیا او مقام جڑا رب العالمین نے قران مجید دے اندر بیان کیتا ہے کہ اس اپنے یار نو انیاں قربتاں اتیاں نزدیکییاں دا فرمایا نے سونیا کچھ کھول کے بیان دے خر آپ نے فرمایا جتھے جبرائیل پیچھے رہ جاویں جتھے جبرائیل پچھے رہ جاویں جبرائیل نو پر مارن دی جرت نہ ہوے جبرائیل تے تھلے رہ گیا میرا نبی لام خان تو بھی اوتے جا رہا ہے جتھے نہ جبرائیل سن سکدا ہے نہ دیکھ سکدا ہے اوتے تیری میری جرت کی ہے فرمایا جعفر صادق اوتے کتھوں کلام کر سکدا ہے پر ادھر دیکھ جے گل اہل بیت ایمان اہل بیت کرام دی امام دی کیتی ہے تے پھر اسا نبی دے یارا نو بھی منن والیا کر جاوا سادی رحمت اللہ آپ आले فرماندے نے قلم توڑ دیتا اپ نے فرمایا جدوں معراج والی رات میرا نبی سدرۃ المنتہات الا مکانہ والا سفر کرنے لگا ہے حضرت جبرائیل نے فرمایا جبرائیل میرے نال چل پیچھے جو ساتھی بنیا ہن نال چالے ہاتھ بن کے آندا اگر میں ایک قدم بھی چکیا میرے پر سڑ جاونگے میں اگے نہیں جا سکتا حکم بھی انجی تھی اگر ایک قدم بھی چکیا میرے پر سڑ جاونگے بابا شیخ سادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ رو Okay, لکھ ہے. فرمایا کاش اگر اس مقام تبریل دی تھا تھے میرے نبی دا یار سدھی گوندہ انہیں ہاتھ بن کے عرض کرنی سی لج پال سڑنا ہی ہے نا سڑدا سڑ سر جا گا پر یار دا ساتھ نہیں چھوڑا گا میں میں ہے یاد رکھو یہ میرا ذہن بھی سی اندر میرا ذہن بھی بنیا جا لفظ ہے رب اللہ مجل نے اپنے یارج کی جی گل کی ون نجم شروع کیتا ہے اندھی عاشقہ لی تفسیر بھی کر دے تھی عالمہ تفسیر بھی کر میرا ذہن بنے آنسی مگر میں دسنا میں اس ذہن نوں اے ہے اس ارادے نوں بدلا کے ہوئے اس گال نوں ہی سمجھانا چاہنا در ادھو کنال بولوں سبحان اللہ میں گال تو گال ایدھر جریٹوری ہے میں واپسی ہوں اس گال والے پاسے سے آ رہے ہیں جری گال میں دسنا چاہنا تو ساں اسنوں انتہائی توجہنا سمجھو اور سنو اور ذہن رکھو گالے کر رہے ہیں سی بھی عام ذہناں دے اندر خیال پیدا ہو جاندا جدوں جی معراج شریف دا مہینہ ہے تے پھر بیان وی معراج شریف دا ہووے معراج شریف دے حوالے نال گفتگو وچ حضور پاک سرکار دی عظمت شان آپ دے مقام تے رفعتیاں باتا ہون آپ دی بلندیاں دا ذکر ہووے تے سنوں ایک بات یاد رکھو ایک بات یاد رکھو جس وقت مریض سامنے بیٹھے ہووے نا مریض ہوناں سامنے مریض سامنے بیٹھے ہووے اس وقت حکیم دیاں تعریفاں بادے نے نسخہ پہلا میں اس جگہ دی کوشش کرو جس وقت سامنے مریض بیٹھے جس وقت سامنے مریض اس وقت پھر دیاں تاریف چلا دینی ٹھیک بہت عظیم بات ہے مگر پہلا نسخہ دتا جائے پہلا نسخہ دتا جائے حکیم دیا تاریف کی ایمان لال دسو مریض مر گیا مریض گیا مر حکیم دیاں تاریف کیتیا پر مریض گیا مر تو ان جرے حکیم دے مریض دے رشتہ دار ہوں گے انہا حکیم دیاں تعریفہ نہیں کر ریاں پر سونیاں یہ ترویخ جس وقت گفتگو کیتی جاوے حکیم دی شان عظمت بیان ہوئے بعد پہلا دیتا جاوے نسخہ نسخہ زبان تیارے تے مردہ جی اٹھے تے زندہ ہو جائے پھر سونیا اے تاریف کرے لوڑ نہیں پینی مریض دے رشتے دار تے برادری والے خود ہی مداح اور تعریفہ کرنے والے بن جان گے گل سمجھ رہا ہونا ہون مسئلہ یہ ہے سونیا بات یہ ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دی عظمت و شان او سبحان اللہ بلند ہے ایک ایک لفظ دی اندر سمندر نے اور ضرور پائے سے برکت ہے پر سونیا ایک اور بھی بڑی وڈی پریشانی ہے کہ تو میں غلام تے بنیا مصطفی دے پر تیرے میرے اندر غلامی علی گل کوئی نہیں تیرے میرے اندر غلامی علی گل ہون مرج شہادت تک پر چکیا ہے کہ آخری ساونتے ہاں زلط اور بربادی اور رسوائی اور تباہی تو اڈا میرا مقدر بن چکی ہے تو ان اینہ حالات دے اندر رسول کریم کی عظمت و شان برحق بن برحق پر جو آپ دین لے کے آئے نے یہ نسخہ پہ نہ دیتا جائے وہ نسخہ, نسخہ, نسخہ کہ گلیاں دے اندر رلن والے زلط دا نشان بن جہانا لے عروج اور مقام بلندیاں اس درجہ دیاں پا گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جس وقت جابیہ ایک علاقہ ہے اپ اس ول روانہ ہوئے نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ انتظار دے اندر ہیں کہ آ رہے ہیں مسلماناں دے بادشاہ کافراں پیش کران گے جدوں جی کافر مسلمانہ دے بادشاہ نو ویکھن کے روپ ویکھن کے دب دباو ویکھن کے حیات ویکھن کے تھر تھر آ جان گے کلم پڑھ کے مسلمان ہو جان گے زمانے کا باد شاہ الحق یفیر شیتان امن ضلع امر میرے نبی نے فرمایا امر تیتان نس جان ہے شاید شاید شیتان پہ او امر آر ادھی دنیا کا باد شاہ ادھر ویخ گلام غلام گدے تے سوارے اور آکا نے لگام پڑی ہوئی غلام گدے تے سوارے تدرت عمر ادی دنیا بعد شان لگام فری ہوئی ہے حضرت دیا گلا وڈیائی گلا دنیا انصاف فیلا دینا تر دینا یہ گلا کافر مشہور نے سونے اگر اس حالت جاگ گا تیرے جسم کے لباس دے اندر ٹاقیہ کیوں نے عزت دے پلے کی رہ جانا ہے میرے عمر دا جواب سن آپ نے فرمایا وہ بہتا پھل گیا ہے اسا زلیل اور بڑے ہی بدترین قوم سا اگر سانو عزت ملی ہے غلامی مستفا نال ملی ہے اسا نبی چھوڑ کے زلیل دے ہو سکنے آپ پر آدمی عزت نہیں پا سکتے دین چھوڑ کے نبی دی دین چھوڑ کے اسلام چھوڑ کے قرآن چھوڑ کے نبی علیہ السلام السلام کی ادا اور طریقے نو چھوڑ کے آپ کی سنت نو چھوڑ کے آپ کے اخلاق نو چھوڑ کے آپ سیرت نو چھوڑ کے اور اپ نے جڑا سبق امت نو دتا ہے اونوں چھوڑ کے اسا اگر کپڑیاں دے نال تے نال عزت بناواں گے تے پھر اپ نے فرمایا اس وقت امت ذلیل ہو جائے گی جس وقت امت دی نگاہ دی اندر عزت دا معیار دولت مال پیسہ دنیا دا سرمایہ ہوئے گا فرمایا اگر اے قوم عزت پانا چاہندی اے اک راہ ہر راہ چھوڑ کے محمد مصطفی دے غلاماں دے راہ allele پاسے چل پویں تے قران پاسے آ کامیاب اور ناکام کامیاب اور ناکام سوال دا جواب درست لکھ رہا نقل مارا کامیاب ہو جائے گا سوال دا جواب لکھن والا نقل مارے گا ہو جائے گا یارو نبی یار کامیاب ہوئے نہیں یا نہیں ہوا اللہ دن ہو گئے بولو نا سفان اللہ ہے ہے ہے دی کامیابی دی گلا اللہ تعالی قران مجید دے اندر فرماںدا ہے کا هم خیر البریۃ مخلوق جو بنائی ہے انہاں دے اندر اے سارے نالو چنگے نے تے نے سونے بابا فرید کامیاب ہوا محرم ہوا کامیاب ہوا اللہ رب العالمین انہ دے بارے کی هم اللہ تعالیٰ لا یاقلون لا لا اقل ہے نہ پیار نہیں کرتا رب العالمی کافر نہیں کرتا رب العالمین جلا مجھ کریم فرمانا بل جا تو فیکو غلزا اگر میرے نال یاری لانی اہی تے پھر کافراں نال پیار نہیں کافر ویکھن کے ساڈے نال نفرت رکھدا اے رب دا پہ بیان کردا اے تے سنو ادھر ویکھو ہن تو میں نقام اس واسطے ہویا کیونکہ ٹر پے ہاں بوٹیاں لائیان نے شکلاں بنائیاں نے اوناں دیاں لٹھیاں یا پینٹا پائیاں نے وہ جڑے رب دے غضب دا مورد بن گئے لعنتاں جننا تے پے گئی ہاں او ادھر دی ہوئے گی جاقام ہوئے نے لباس ناکام ہوئے یاد رکھ لیا کامیاب نہیں ہو سکتے سوائے نہیں لبنا اگر کامیاب ہونا چاہنا ہے کسم خدا دی کر کیا نہ میرے علی واگوں ابو بکر صدیق و عمر عثمان و علی دے پیچھے ٹرپ ہے ربلا عالمین جلہ مجدو القریم دی نکاہ دی اندر تو خسارے والا کھاٹے والا نقصان والا انسان نہیں روے گا زمین تے چلدہ ہوئے گا فرشتے فرشت تیرے تے رشک کر دے ہو ان کے ویخ ویخے تیرے نال پیار کرنے والے ہو ہے ان میں تعلی سامنے فرمانے رسول پیش کر نظرت وجونا بولو سبحان اللہ صدق جاہم رب العالمین جلہ مجدو القریم دا پاک نبی بولے آئے آمدار نامدار مدینے دے تھاجار نے فرمایا ایدر ویکھنا مشکات شریف دی حدیث پاک کتاب الاعتصام باب کتاب الاعتصام باب کتاب الاعتصام بالکتاب وسن نو ایدر ویکھنا میرے آکھے نامدار نے فرمایا آکھے نامدار نے فرمایا صدکے جاواں میرا رسول بولیا ہے تو میں اپنے رسول دی گل ول توجہ نہیں کیتی دی ہاں نہیں کیتا تاں کر کے ذلیل تے برباد ہویاں تاں کر کے جنابے والا تباہیاں تے جناب والا فساد تیرا میرا مقدر بن گیا میرے آکے نام دار مدینے دے نے فرمایا سے میرا تلویا خورا مین الہدا میں اخرجوا الفتنة وفيهم تعود حقیم درو مدینے دے 타이دار نے فرمایا یوں اللہ سے زمانل فرمایا ان قریب ایندا ویلا آ جاوے گا ایک ایندا وقت آ جاوے گا ایندا ماحول بن جائے گا لا یبقامن الاسلام الا اسمه فرمایا لوکاں دے اندر اسلام نامدہ ہی رہ جاوے گا انہاں دے اندر گلاں مسلماناں والی نہیں ہون گی انہاں دا کردار مسلماناں والا نہیں ہوے گا انہاں دا اٹھنا پی اٹھلا مسلمانہ والا نہیں ہوے گا وہ اسلام دی چٹی چاہ در دی اتھے دا اغبر جاؤنگے وہ سجنہ دروے قسم خدا دی رب العالمین جل اللہ مجد القریم دے نبی دے یاور یا صدق جام و جنہ نے مسلمان ہوندہ حق ادا کیتا ہے و جنہ نے کردار اجدہ پیش کیتا ہے و جنہ نے اپنے عمل دنال دسیائے کہ محمد مصطفیٰ دا دین جھوٹا نہیں ہے محمد مصطفیٰ دا دین سچا ہے نبی دیا گلالا نے درخنا جن غلام دی تعلیم بھی اعلیٰ ہوئے گی جن غلام دا قانون بھی آلہ ہوئے گا غلام و دی ہونی دی کتاب بھی آلہ ہوئے, ہوئے گا دی تحریب بھی آلہ ہوئے گی ادا قانون بھی آلہ ہوئے گا وہ سجنا ہے درویخ قسم خدا کی کر کے آنا وا اتنی گل نو لے کے بیان کیا جائے میرے آخار نے جہاں فرمایا زی کہ ان قریب ایک انجدہ بھیلا جانا ہے مسلمانہ دے اندر گلنا مسلمانہ والیاں نہیں رہے جان گیوں انہ دے اندر کر کردار مسلمانہ والا نہیں رہے جائے گا انہ دے اندر آدھتا مسلمانہ والیاں نہیں رہے جان گیا یہ تر محب خسم خدو ANAr isso کر کے آنا قد مسلمانہ دے ہوتے یہ انجدہ وقت آیا سی کہ کافر ہے کو کافر ہے جناب والا مسلمانہ دے کولوں لگیا مسلمانہ دے آبادی ہے مسلمانہ دے پینڈے مسلمانہ دا علاقہ ہے انہیں سوچا ہے چلو رات اتنے بسر کر لینا وا رات اتنے گزار لینا واگ چلا جاگا سو آخر یار کلم پڑھا کے مسلمان کر دے وہ. مسلمان ہونا چاہنا وا وہ تیل ویک کے مسلمان ہو رہا ہے اگو جب درو کے آخد یارو میں کردار ویکیا میں تو اڈی رات گزارنا وے کھیا ہے اپنے رب دی بارگاہ دندر رونا وے کھیا ہے تو اڈیاں کھاندہ حیاء وے کھیا ہے تو نبی نال وفاد انداز وے کھیا ہے میں نے پتہ لگیا ہے وہ دے غلام ایڈے پاکردار ہون آقا قد جھوٹا نہیں ہو سکتا کل میدان اچائیے سنا چھٹنا وطنا دکھ نال بلونا سبحان اللہ ذرا اونچی آواز نال کھڑ کے دڑ کے نال بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا صدکے جاواں کیویں ਸਾਡੇ وڈیرےਆਂ نے کافراں نو مسلمان کیتا ہے کافراں دیاں پڑھائیاں پڑھ کے دے کافر مسلمان نہیں ہوندے کافراں دیاں پڑھائیاں جدوں پڑھیاں جان تے جنابے والا اُدوں دل پٹھے ہو جاندے نے وہ جدوں دل پٹھے ہو جان تے پھر کدے زباناں نا دے نال کافر مسلمان نہیں ہوندے وہ جدوں دل سیدھا ہوندا ہے پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ورگا گا کر کے نبے لاکھ کلمہ پڑھا دائے ادھر ویکنا کسم خدا کرنا کافر پڑھائی بندہ خود منافق بن جان ہے نگیاں ہوا فراہ مسلمان کرنا ہے وہ جنہوں کی, کرنا ہے کی کرنا ہے دی نگاہ کے قرآن دی قدر نہ ہوفر دیا پڑھائی دیا قدرا ہونا نے کافران کتوں کرنا ہے وہ جنہ دادرا نے ہوا کی تو کرنا ہے بجے مسلمان کرنا ہے مسلمان فرید نے کرنا ہے اگر حرمے محمد ردی اللہ تعالی آپ کی گل سن لگا وا آپ کا کافلا جا رہا ہے آپ ایک علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے والے جا رہے ہیں جا رہے ہیں نے وہ اپنے گھر دنیا دے سامان وہ نبی شریعت نبی ادھر ویخنا شریعت دے دے نال بھردا ہے اسلام تدیس دیا کتاباں نال بھر چھڑ دائے حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی آپ سرکار صدقے جا وہاں پچھے پچھے جا رہے ہیں آپ دیاں اٹھا وہاں آپ دے اٹھ کتابہ بے والا کتاب والے اٹھا گیا گیا وہ جناب والا ایک عیسائی آیا ہے وہ عیسائی نے آکے پچھے یارو ایک اندہ کافلہ ہے ایک اس بندے دہ کافلہ جا رہے ہیں اگلے بندے نے آکے یارو اے حضرت امام محمد حضرت محمدہ کافلہ ہے امام اخنا بھول گیا ہے وجدوں نے سنائے محمد دی میں پہلے بڑی سندار آواں اج دیدار کرن دا موقع مل گیا ہے او جلدی نال حضرت امام محمد دے کول آیا ہے آپ دی بار کا دینرا کے اللہج پا لا تیرا نام محمد ہے آپ سمجھ گئے نے آپ نو پتہ لگ گیا اے نو دھوکا لگ گیا اے فرمایا یارا میں او محمد نہیں ہاں میں تے او محمد اس محمد غلام کا غلام وہ آپ ہونے اے میں نہیں جان دیا گا میرا کلمہ پڑا کے مسلمان کر دے وہ سجکے حضرت امام محمد نے کلمہ پڑا کے مسلمان کیتا ہے وہ سجنا لوگاں نے پوچھا یارا سڈے اس امام نے تینو تبلیغ بھی نہیں کی تھی دین دیاں گلہ بھی نہیں دسیاں پھر کلمہ کیوں پہ پڑھنا ہے وہ یارو میں بیک ہی آئے میں نو پتہ لگ ہی آئے و جنہ دا غلام اے دا سنائے آقا کی دا سنائے توجہ اینا سجنہ در دوخنا لبولونا سبحان اللہ ادھر دیکھنا میرے آنکھا امام دار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه فرمایا اسلام صرف اور صرف نام دہی رہ جائے گا کی کرنا ہویا اسلام صرف و صرف نام دائی رہ جائے گا میرے آقے نام دار مدینے دے تائیدار نے فرمایا ہو و سجنہ دروے قسم خدا دی کر کے آنا وہاں و او مسلمان تیادان نہ دے محافظ دے سن آدھان نہ دیا ای فازدہ کرن والے ہوں دے تھن و مسلمان تی حضرت جناب والا تاریخ ابن زیاد وانگو کشتیاں سار سار کے تیادان نہ دیا وعدائد بلند کر دے ہوں دے سن کہ آج بھی درو دیوار او نا دی آدھان نہ دیا, دیا گوائ خلا ہے تیرا میرا حال کی بن گیا ہے تیرے میرے اندر نام دی مسلمانی رہ گئی ہے کہ ادھر ٹی وی چل رہا ہے ٹی وی چل رہا ہے جنابے والو یا نیٹ تے فلم چل رہی ہے تے منڈا دیکھ رہا ہے جوان دیکھ رہا ہے اے اے اے اے او فلم چل رہی ہے تے گانا چل رہا ہے تے جوان دیکھ رہا ہے تے سن رہا ہے ادھرو اللہ تعالی دے گھر دے وچوں اذان دی آواز آندی ہے او سजना ادھر دیکھ ایں دے دل دے اندر پریشانی بن جاندی کہ اللہ دے اذان دی آواز اللہ تعالی دے گھر دے وچوں جڑی دی آ رہی ہے ایک قدو ختم ہوئے گی تے میں گانا سن لوا گا ای ادان دی آباد قدو بند ہوئے گی تے میں فلم بیخ لوا گا و سجنائی درویخ قافران تنو میں نو کڑے رہا تلا چھڑیا آئے قسم خدا دی کر کے آنا ایتے مرد تے مرد رہ گئے تانو ایک بی بی دی گل سنا چھڑنا در دو بولو نا سبحان اللہ ادھر ویخلا سد کے جا ایک ایسا ویلا بھی آیا جتمے نبوت کا مسلا بنیا نبوت دا جنابے والا مسلا تھے جنابے والا جنابے والا فوج نے کرفیو لا دتا ہے مسیطا در ادانا بند ہو گئی نے مسیت ادانا بند ہو گئی نے وہ سونے اتنے گل کر جاوا مینو ایک بند کہ آدھا فوج نے بڑا کام کیا جناب والا دو چہاد حالے نے انڈیا دے جناب والے جو دو جہاز ڈےگ لے نے بڑا وڈا کم کیتا ہے میں میں وی منناواں بڑا وڈا کم ہوے گا پر قاش پاکستان دی اک گولی گستاخ دے سینے دے اندر وجھ جا دی پھر وی بڑا وڈا کم ہو جانا سی توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذرا خلل مولونا سبحان اللہ وہ سجدائے درویش قسم خدا دی کر کے آنا ہوں جہاد میں جناب والا دو نہیں دو 200 بھی ڈھال ہے جان پر گستاخانو جدو جناب والا پر کیتا جائے گا میرے مدینے دے تاجدار دا کنا دل دکھ جائے گا ہائے افسوس ادھر میں ایک گولی بھی گستاخ دے سینے تے نہ جاوے اسا جہادہ نو ڈھا کے کی کرنا ہے جہاداں نوں دیکھ کے کی کرنا ہے وجدوں ਸਾڈے نبی دی عزت ادانا بند ہو گئی نے رب دے دے دا نہیں آ رہی وہ جدو جنابے والا ادانا بند ہو گئی نے ادانا بند ہو گئی نا ایک مائی دے دوں بیٹے نے ادھر ویخ نو بیٹے نے نو بیٹے نے نو بیٹے نے مائی دے اپنے بیٹیا نو سامنے بٹھا لینی ہے یہ پترو میں اپنے سینے دا خون تے جناب والا جناب والا وفا آ گیا ہے اج جو آ گیا ہے اج جناب والا احسان دا بدلہ احسان نال چکوان دا ویلا آ گیا ہے بےٹے دے نے اما حکم کر تیرے اشارے جان بھی دے دیا گئے اگو ماخ دیئے بیٹو میں اپنی جان دی خاطر تواڈے کول کچھ نہیں مگ دی اج رب دے گھراں دے اندر جناب والا اذان دی آباد نہیں آ رہی تواڈیاں جوانیاں کیڑے پاسے جان گیاں وہ جلدی نال جا وتے رب دے گھر دے اندر اذان آنی چاہی دیئے. آدان دی ہے اذان دی آباد بلند ہونی چاہی دی ہے او صدکے جاواں ادھر ویکھ او نوجوان نکل ائے بڑا بھرا نکل ائے میدان چایا اے اونے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر گولی لگی ہے کنڈی آ بجیے او بیٹا جنابے والا زمین تے توجوان ڈگیا ہے تڑفریا بھرا انداز بھی ماں دے کول گیا ہے ماں میرا تے مر گیا انہوں گولی لگی اے شہید ہو گیا ہے مارو پئی ہے ماںدی بیٹا خبردار میرے سامنے نہ آیا جی وہ جن دیر تک العالمین لمی ادان پوری نہ کر چھوڑو تفا ہو جا میرے سامنے نہ آویں اللہ توڑیاں لاشاں جنابے والا میدار دی اندر تڑپ تڑپ دیوں مینوں ہے پر رب العالمین دے گھر دے وچوں اذان دی آواز نہ آویں مینوں گوارا نہیں ہے وہ جنابے والا دوسرا بھراو دیا ہے اونے اللہ اکبر اللہ اکبر آکھے ہے گولی لگی ہے شہید ہو گیا ہے وہ تیسرا میدان چائے ہے اشھد و اللہ الہ الا اللہ اشھد و اللہ الہ الا اللہ گولی لگی ہے او وی شہید ہو گیا ہے نو نوجوان شہید ہوئے ازان بلند ہوئی ازان پوری ہو گئی نو بیٹے شہید ہوئے نے ماں جی پتا لگی نہ خوش ہو کے آخری گلہ <سؤال> نہیں تیرا شکر ادا کرنی نظرانہ اپنی نظرانا سونے ادھر ویخ قوم دی نگاہ درج دے لوگ عظیم ہوندے سن ان پیچھے ٹرن والے جہے ہوندے سن او بھی ہوندے سن ہوں میں جنہ دیا گلا سنا نے اس پاسے آنا مطلب توجہ ہے نا تو بولو نہ اور مسلمان کے کردار انسان دے اندر پیدا ہو جائے انسان انسان ہو ہی نہیں رہا جاندہ بلکہ فرشتے حضرت <سؤال> <سؤال> <سؤال> بولو سبحان اللہ جامعے رب العالمین نے دنیا فرمایا ہے پوری نیچ نہیں عظیم بن جانا جدو نیچ لوگ اسلام لگ جا والا خراسا اسلام والے آ دے اسلام دے پرچم جدو نیچا دے ہتھ دے اندر آن دے پھر اسلام, می زلی اسلام اسلام دے خیر کی زلیل ہونا ہے پھر دنیا دے اندر مسلمان دے اندر اور جنابے والا اہل دنیا دے اندر اسلام دیا دی دیاں قدرانی رہ جاندی ہو و جدو اسلام زلیلہ دے ہتھ دے اندر آ جاندے نانا اسلام خود دیم ہے انہوں جنابے والا فریعت بندے نہیں چاہی دے انہوں پاپ فریعت محر علی ورگ پاک بندے چاہی دے, دے توجہ ہے نا سجنا درد نل بولو نا صبح نلو اے درویکنا سجنا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپ دی گل سنان لگے اوا کہ انہاں نے کیویں اپنی مائیں نو ماریا ہویا سی کتنا کردار عظیم تے پھر جناب والا جڑی تھا تے جاندا ہے تلوار کردہ ہے تے جناب والا کافراں دے پرختے اڑا دینا ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپ سرکار پالوں سپہ سالار سن سپہ سالار اپ نو معزول کر دیتا گیا تے عام فوجی بناؤ دتا گیا پہلا سپہ سالار پھر جناب والا اپنو عہدے تو منصم تو ہٹا دیتا گیا ہے عام فوجی بنا دیتا گیا ہے اپنو کسے بندے نے آکھے آئے او خالد ابن ولیدہ کیا ہنویں جنگ کرے گا کیا ہنویں لڑائی کرے گا کیا ہنویں کافرانہ لڑے گا تو فوجی عام بن گیا ہے پہلے تیرے کول بڑا وٹا او دانسی ہن عام فوجی رائے گیا ہے حضرت خالد ابن ولید نے جدو سنے آئے آپ رو پہے آپ نے فرمایا میں نو معذول عمر نے کیتا ہے نہ میں پہلا عمر واستے لڑنا سی نہ ہن عمر واستے لڑنا پہلا بھی خدا واستے لڑنا سی ہن بھی خدا واستے لڑنا توجہ ہے نا سجنہ دردہ اقلال بولو نا سبحان اللہ ایترویخ نا سجنہ کٹی وٹی گل کی تھی ایترویخ ایترویخ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میں جنابے والا لڑائی کرتا سی نہ واسطے لڑنا ہے میں پہلا بھی خدا رسول واسطے لڑتا سی خدا رسول واسطے لڑنا ہے تھک گل آئی ہے میدان دے اندر کر چھوڑنا مدرا داخل بولونا سبحان اللہ حضرت خالد بن ولید مسلمان نہ دا سپا سلا رہے اللہ دی تلوارے آپ سرکار جنگے یرموک جنگے یرموک کافرہ دینا لو رہی ہے آپ سرکار نو اس جنگ دے موقع دیوتے جنابِ والا معذول کر دیتا گیا معذول کر دیتا گیا بٹا ہو دا سی سپا سلا رسل آپ سرکار نو ہٹا کے عام فوجی بنا دیتا گیا ہے عام فوجی آپ سرکار نو جنابِ والا بنا دیتا گیا ہے کیوں حضرت عمر, عمر فرو رضی اللہ تعالیٰ آپ دیکھو لو پسیاں گیا ہے اے کم کیوں کیتا جے آپ نے فرمایا ہو اس واسطے کیتا ہے کہ کافران دی فوج دی تعداد بڑی ہے کافران دی فوج بہت زیادہ ہے مسلمان نہ دیکھو تھوڑے دی فوجی نے کافر جنابے والا ایک لخ تو زیادہ دے اور مسلمان وی ہزار یا تی ہزار نے میں نو لگیا ہے اس میدان دی اندر مسلمان ہر جامل گے انہوں نے کست ہو جائے گی میں حضرت خالد ابن ولید نوں ہٹا کے حضرت عبیدہ ابن جرہا نوں سیپا سالار بنا چھڑی آئے کیوں بنایا ہے کیونکہ آپ دے اگلے دند ٹھٹے ہوئے سن آپ دے اگلے دند ٹھٹے ہوئے سن کیوں بنایا آپ نے فرمایا حضرت عبیدہ ابن جرہا آپ آب سرکار نوں اس واسطے بنایا ہے کہ جنوں مسلمان ہَرن لگن گے میدان چھوڑن لگن گے اگر 우بیدہ نے ہنس کے بخوا دیتا مسلمان ٹوٹے ٹوٹے تے ہو جان گے پر میدان نہیں چھوڑن گے کیوں کیوں راج کی تھی جدوں میدان اوہدا لگیا ہے جدوں میدان اوہدا لگیا میرے نبی سرور سرکار آپ نے لوہے دی ٹوپی پائی ہوئی اونیاں کڑیاں نے کڑیاں لٹک ہوئی نے پتھر لگیا ہے کڑی اندر بڑ گئی دو کڑیاں اندر بڑ گئی جی جتوں جنگ ختم ہوئی ہے ادھر رسول کریم سال علی مالی وسلم خون پہ نکلتا ہے خون نکل رہا ہے جدو جی کڑی کڈن کی گل آئی ہے کڑی کڈن کی گل آئی ہے ابو بکر اگے بدیا آئے میں کلی کڈنا وا عبید ایم نے جراں نے قدموں تے پیر رکھے نے عرض کردے نے لج پا لا والی لمبر لے جانا ہے ہن سانو موقع دے دے ہر واری ہر واری باضی لے جانا ہے غار دیندر وی تو ہی باضی لے گیا سی توجہ نہیں فرمائی نے ذرا دا اوکل بول ہونا سبحان اللہ گھر اندر بھی تو ہی بادی رہ گیا تھے غارتے اندر بھی تو ہی بادی لائے گیا سے اجسانو واری اجسانو واری خدمت دے دے حضرت عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ودے نے آپ کے ودے نے آپ نے ہاتھ دے نال جنہوں کڑی کڑی کڑندی کوشش کی ہے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے حضرت عبیدہ ابن جرہ آپ نے دند پایا ہے کڑی نو کھچیا ہے کڑی بار آگئی ہے دند بھی بار آگئی ہے آپ نے دوسری کڑی نو د کھچ ماری ہے اید دند بھی بار آیا ہے کڑی بھی بار آگئی ہے نبی یار فرماندے نے رابط عزتی قسم و جند اگلے دند ٹوٹ جان او بڑا کھوچا لگ دا ہے پرسان چاک دی اندر واحد ابو پیدا ابن جرہانو ویکھے آئے دند حیسن اید را سونا نہیں سی لگ دا نبی دی وفا دی اندر کدو دند دڑا لینے آپ کا حسن بھی بد گیا ہے جمال بھی بدھ گیا <سؤال> میں نے سجنا درد بولو سبحان اللہ سجنا دروے قسم خدا دی کر کے میں اپنے نبی نال کی, کی دیا نے دی عشق دے رازا دا پتہ ہی نہیں لگی ہو ہو کی ہوندہ ہے وہ سجنا دروے خدر میرے ربلال یار نال وفا دق دائن وہ ساری یا خاطر دند توڑائے اص تیرا حسن ہوا دیا گے وہ سدکے منیجر راہ آ جا آخرا ہس کے بخا ہستے سن وہ ٹوٹے ہوئے دند جڑے نبی وفا چی سن اوہ سامنے آن نے دل دے دکھ دور ہو جاندے نے توجہ نہیں فرمائی لئے درداؤں خلال بولونا سبحان اللہ سجنہ درویخ تو پتا لگیا فیلمہ دینال اندر دے دکھ نہیں جاندے زنا دینال اندر دے دکھ نہیں جاندے شرابہ پین دینال اندر دے دکھ نہیں جاندے اگر دکھ جاندے نے تے نبی نال وفا کریں ہی جاندے توجہ ہے سجنہ دردہ اکنال بولونا سبحان اللہ ادھر ویخنا حضرت عبیدہ ابن جرہاں نبیدہ یہاں رہے اگلے دندھ ٹوٹ گئے دندھ ٹوٹ جان تونوں پتا ہے اگلے دندھ ٹوٹ جان بندہ اہوے کوجا جائے لگ ہے پر آپ دا حسن ود گیا ہے او کوڑا ہے دل دکھ دے نبی سنت رکھ لوا گا تو سونا نہیں لگا گا میں کافرا دیا اگر کون نہیں لگے گا جناب والا جدو موت آنی ہے وہ جدو پھٹے تے لٹا دتا جائے گا وہ جدو نک اندر بڑے پا دیتے جان گے تے م... کپڑے نو جناب والا کھچ کچ کے تے پاڑ پاڑ کے اتاریا جائے گا او دو پتا لگ جانا ہے سچ کی ہے جھوٹ کی ہے حق کی ہے باطل کی ہے وہ سجنا در ویخ موت بڑی اے بڑا فرق کر دینی دی، آدیا فرق کر دینی دی، ہے حق تادل دی، صحیح تے غلط نکھرا وکرا کر دین دی ہے وہ سجنا در ویخ قسم خدا کر کے آنا وہ جڑا پہلا بادشاہ ہوا ہے پہلا بادشاہ پاکستان کا سدر لیاقت علی خان یا وزیر اعظم ہویا ہے میں قبر نو ویک آئے قبر ٹوٹ گئی ہے کبر ٹھیک ہے یہ کوئی پھول نظر نہیں ہوں دے جنابے والا کوئی دعا کرن والا نظر نہیں ہوں دا قد ہوں دے تین جدا میں لائے کہ جنابے والا وہ گلی قلید اندر نکل دا ہے پدارچ نکل دا ہزار تے لکھ فاؤں جنابے والا سلوٹا مارن والی ہے سلام کرن والی ہے اج دنیا تو ٹور گیا ہے اندھی قبر تے سلامیاں دین والا کوئی نظر نہیں ہوں دا پھول سٹن والا نظر نہیں ہوں دا اے درویخنا پر صدقے جام کہوانا میں لاہور تے بدار تے گلی بھی چو جا رہا ہوا دیکھے آئے ایک قبر ہے قبر دیوتے لوگانا حجوم ہے لوگ ہی کٹے ہوئے نے پھولنا دینا القبر بھری ہوئی ہے میں کہا یارو ایک ایس بادشاہ دی قبر ہے اگو جواب ملیا ہے اے بادشاہ نہیں ہے اے تے مزدور ہے میں اکھیا کہڑا مزدور ہے جواب ملدہ ہے خازی المدین مرن تو یہ دروے قبر پھلنا دے نال بھری ہوئی ہے لوگ دعا ماں کر رہے ہیں رب العالمین پہ دست دائے وہ دنیا والے او او او او او اگر ساڑے نبی دے نہیں بنے چاگر کوئی شاہ بھی توڑی نہیں بن سکتی وہ ساڑے نبی دے بن جائے آجے مرن توباد بھی توڑی قبر تے لوگ آدھیوں قطار علا چھوڑا آگے دیا گلادر ویخ قدرت ثابت رضی اللہ تعالی آپ سرکار نے گل کی تھی نبی سرور سرکار دے دربار دے اندر ارج کر دید مکاری مفی آفا کی نا ایزاد کیرت وفی نا بکا ید را سالو یار بس یار اللہ سونے تیری نگاہ دنال تیرے غلام انجدے تیار ہوئے نے انجدے عظیم بن گئے نا جدو در وکری وکری گلا جدو میں دنیا در جناب والا اج دیا ہون گیاں کہ لوگ منہ اونگلا پا کے آخنگ ہائے انج بھی ہو سکتا ہے ادو ہونا نو پیش نہیں کیتا جائے گا ادو تیرے غلام نو پیش کیتا جائے گا سجنا توجہ ہے نا دردر بولو نا صبح نل سونیاں جنوں تے تیری نگاہ پہ گئی اے نبی دی نگاہ ام کتھوں آ سکدی اے درویش ساڈے بزرگاں نے لکھیا اے مولا علی خاری رحمۃ الباری نے لکھیا اے اپ فرماندے نے ولیاں دی نگاہ دی گل کردے اپ فرمایا نظر الولی حيث يجعل الكافر مسلمہ والفاسق صالحا والجاهل عالم والقلب انسان فرمایا رب العالمین جل مجدہ الخریم نے بابے فرید ورگیا نو مہری علی ورگیا نو داتا صاحب ورگیا نو غوث پاک ورگیا نو اے کمال ایا اوندا او نگاہ کر کے کافران نو مسلمان کر دیندے نے فاسقانو جناب والا نیک کر دیندے نے دل دیاں گندگیاں دور کر کے جناب والا پاک کر ਛڑ دیندے نے ول جاہل العالم اور جاہلاں نو عالم بناؤندے نے ول قلب انسان او نگاہ کر کے کتےانو انسان بناؤ ਛڑ دیندے جی علاقا جدو فتح, کی توجہ فتح کی جنو کل کیا جنوج آخیا جان علاقہ جدو مسلمان نے فتح کیمل دی شامت انجائی امل دی شامتیں جائی جدو مسلمان دا کردار بگڑیا عمل بدل گئے کردار بگڑ گیا پھر کی ہویا ہے در ویگ سو مسلمانوں کے ہاتھوں کافرا دھت جا رہا ہے علاقہ اندروست علاقہ مسلمانوں کے ہاتھوں کافرا کے ہاتھ ول جا رہا ہے اس وقت دا بادشاہ انہوں نے رابطہ کیتا ہے حضرت یوسف ابن تاشفین دینا یوسف ابن تاشفین دینا اور رابطہ کیتا ہے آپ سرکار دینا جدو رابطہ ہوئے ارد کی تھی اللہ جب آلہ تو اپنی فوج لائے کیا آج اسلام تے مسلمانہ تے اکھا بیلا آ گیا ہے جدو پیغام حضرت یوسف ابن تاشفین مل گیا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں تیار ہو کے آ رہا ہوں فوج نے کہہ رہا وا کافرا نال مقابلہ کرنے وہ سجنا دروے جدو بادشاہ نے یہ گلا اپنے وزیرا مشیرہ نو کیتیاں نے کول بٹھا کے کیتیا نے کہ انج ما یوسف ابن طاشفین نو بلایا ہے او آویگا تے ساڈی امداد کرے گا تے کافراں نال کرے گا وجدوں انی گل وزیراں نے سنیے انہاں نے ایک گل کیتی ہے انہاں نے آکھیا بادشاہ وا وجدو یوسف ابن طاشفین آئے گا یوسف ابن طاشفین آئے گا یوسف ابن طاشفین آئے گا او کلیا نہیں آئے گا فوج نہ لے کے آئے گا اگر ان نے علاقہ فتح کر لیا کافراں نو نساد دتا سارا سارا علاقہ سام نہیں دینا حکومت دے اندر ہو جانا ہی لینا جائے آئے گا فوج نے لڑنا ہے کافرگی کا فر اگر ہار جامن گئے کافران اگر شکست ہو جائے گی ہونا ہے درویش سجنوں انہوں نے اکھئے اگر کافر ہر جہان گے کافرانو جدو نساد دیں گے عیسائی نس جان گے تے بھج جاون گے انہوں نے جناب والا یہ تقاضا کرنا ہے تے مطالبہ کرنا ہے کہ اساں ہی لاقہ فدا کیتا ہے لہذا سانومی بھی ہی حصہ ملنا چاہیدا ہے او حصہ دار بر جان گے او سجنائے درویش اے گل جدو بادشاہ نے سنی روپیا اے او مسلماناں دا جملہ دل دی تخت تے لے پھلائے جائے آجے وہ یار اے دروے ایخ و جنہاں نے چک دے اندر اسلام پھلائے اور اسلام دیئے خدمتہ کی تھی آنے انہاں دا کردار تھے انہاں دا ذہن کنہ بلند سی آپ نے فرمایا اور بادشاہ فرمان دائے رو کے آندھے یارو او ساڑھی اولاد مجاہدین اسلام دے گھوڑیاں دیا لدا صاف کرے اسلام دے مجاہ دین دے گھوڑیاں دیا لدا صاف کرے یہ سن گوارا ہے پر دی غلام جا جائے گوارا نہیں ہے توجو ایسا سجنا درد نہ بولو نہ صبح نلا اونچی بات نہ در کڑکے دڑکے بولو نا ایدر ویکھنا قسم خدا دی کر کے انا انہاں نے کیویں اندر دی مینو نو ماریا ہویا سی انہاں نے کیویں اندر دی میں نو تے جناب والا اندر دے تکبر دے پت پاش پاش کیتے ہو اصل او سجدہ ایدر ویکھ تو میں تے اپنا اصلی جہاں بھل گئے ہو اپنا اصلی وطن بھل گئے ہاں ایدر ویکھ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپ دا ایک چھوٹا جرا سالہ اے ایہ البلد اپ نے انہاں دے اندر جناب والا اپنے بیٹے واسطے نصیحتاں لکھیں اپنے بیٹے لکھا جناب نے بھی جتیاں نے اولاد بھی نبی غلام بن جائے گی انہوں نے لار والا جناب والا نچن ٹپ والا بننا ہے اگر اعلہ کردار قران دا مفادار بندے او پھر فلماں دے سامنے بیٹھ نہیں رب دے قرآن دیو دل اودتا نال ہی بندے ادھر میں قسم خدا دی کر کے انا او ایو البلد امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپ نے کتاب لکھی ہے اپ سرکار نے اپنے بیٹے واسطے کتاب لھی اپ نے اپنے بیٹے نو کول بٹھایا گل کیتی وہ سونے ادھر میں لف سنے آجے کلیاں بہ کے سوچے جے آپ نے فرمایا او بیٹا جو جی کردائی کر, کر لو جو جی کردائی کر, کر لو پر اینا ذہن چ رکھی اخیر مرنا سڈا پیر بہو بولے ادھر بولو نا سبحان اللہ فرمایا جون کی جان ویار سمیاتی تو جو جانے جو مرد رو قبراں کے بچ وہ یارا آننا پانی اتر چلو نئی خرد ہوں ایک بھی چھوڑا وہ یارا ماں پیو بھائیوں ت خبردار ہوں نصیبی نصیب نہ دے بہو جڑا بچ ہجاتی مردار سبحان اللہ. سونے گل یاد اے فانی جہانے. اے تو میں اپنا سمجھ درخو اخان بند ہوتا لگنا ہے جدوں موت آئے گی حقیقت کھل جان گیا آخو تجرت خواجہ حضرت خواجہ دین عطار دی گل سنانا حضرتِ جنابِ والو ایک فرید و دین تار رضی اللہ تعالیٰ او انہو آپ رب دا ولی اوہ رب دا ولی ہویا ہے کہ حضرتِ مولاِ روم فرماؤں دے اشک دے ست بدار نے اسا ایک پھریا ہے خاجہ فرید و دین تار اسا ایک پھریا ہے فرید و دین تار ست ہی پھر گیا ہے آپ سرکار رب دے ولی کی میں منہیں دی دی اللہ و تعالی دی پنسار دی دکانے پنسار دی دکان فکیر فکیر کیا کیتا کی روپیے گن دے رہے روپیے گن دے رہے ان دوبارہ آواز لائی او فرید دینا رب دینا دے کوئی شاید ہے آپ نے پھر بھی جواب نہیں دی تا روپئیے کی ندائی رہے او سجدے صدکے جاواں ادرو جناب والا فقیر جلال چا گیا ہے آندا ہے فرید الدین کیا تینو مرنا یاد نہیں ہے او جدو اینی گل سنیے فرید الدین جلال چا گئے آپ نے فرمایا میں تو مر جاویں گا میں مر جاواں گا اونے اپنا قاصا او ٹھوٹھا وہ جنو منگن واسطے لئی پھردا ہے اونے زمین تے رکھیا ہے آندا ہے فرید اسا دیج مرنا ہی دس دوک میں مرے گا انہیں سر رکھے آئے اللہ نال لے کے جان مولانو دے چھوڑیے وہ جنہوں فرید و دین نے دیکھے آئے دکانوں ٹھٹا مارے آئے پھر کاروبار نے یاد رہ گیا ایک رب دا مدینہ دا تاجدار یاد رہ گیا سجنا چی بہادر بولو سبحان اللہ سونے ادر ویخ گل کر رہا سا بادشاہ نے آخیا دا بادشاہ کی آخر ہے جگلیا نے آخیا جدوسا بلاو گے یو سفیف نے تاشف نو بلاو گے کافر کیونکہ کافر چڑھ رہے بلاو گے جدو آنا ہے جدو نے پر انہوں نے لا لگے سان گوارہ نہیں بادشاہ رو کے آخد کمی گل کر رہے ہو میم یہ گل گوارا میرا بیٹا ہوے اسلام دے مجاہد دے گھوڑے دی لید صاف کردا ہوے پر عیسائیاں دا غلام بن جائے اوناں دا نوکر بن جائے مینوں ای گوارا نہیں اے او سجنا اے تو پتہ لگیا جدوں اسلام تے اوکھا ویلا آ جائے قران دین والے تے اوکھا ویلا جائے او مسلمان ہوے گا اے کھے گا اساں دین نال ٹرانگے بھکھے مر جاواں گے قران نال ٹرانگے بھکھے مر جاواں گے وا سجنا او او جڑا جناب الو کافراں دا غلام بنانا گوارا کرے میرا بیٹا جناب والا کافروں دی نوکریاں لگ جاوے تے کافراں دا قانون تے جناب والا کافراں دی کافراں دی تہذیب چلان والا بن جاوے اونوں اے تے گوارا ہووے پر جناب والا اولاد نو دین قران پڑھانا گوارا نہ ہوئے نبی دا نوکر بنانا گوارا نہ ہووے نبی دا خادم بنانا گوارا نہ ہوئے انہیں نقل کافراں دی ماری اے او جڑا نقل مارن والا ہوئے گا مدینے تاج دے تاجدار دے غلاماں دی اونے اخرے وہ زمانہ یہ درد اودر ہو جائے وہ بھوکے مردے مر جاواں گے وہ ساڈی اولاد روڑیاں تے رب دا نام چکدی رول جائے اے سانو گوارا اے پر کافراں دیا پینٹا پاکے کے وہ کافراں دا قانون چلان والی ہو ویسنوں اے گوارا نہیں ہے توجہ نہیں فرمائی نذر اداخرن مولونا سبحان اللہ وہ پچھلے زمانے بڑے چنگے آدھے سن لوگ بڑے چنگے اندے اندے اندر مسلمانی تے اسلام سن انسانیت انہوں اندر نے انسان کا درد ہوں دے سراسر سب ٹھوئے رہ گئے سب ٹھوئے رہ گئے نیس ہجنا ادر میں بلکہ سب ٹھویاں نال بھی گئے گزرے ہو گئے سب ٹھو نالو بھی گزرے بن گئے کین بزرگ فرماندے نے آ جڑا سپ ہے آ جڑا سپ ہے یہ ڈیگا ریتا نہیں ہو ٹرد ڈیگا ٹرتا ہو جلوہ تو ڈیگا ہے فرمایا جیگا خوڈ در وڑا ہے تو سیدا ہو جاتا ہے سب ورگا بھی سیدا ہو جانا او سجنا وہ خوڈ سب نو بھی سدھا کر دی او تیری میری کھڈ قریب آ گئی ہے او تیری میری قبر قریب آ ہے پر تیرے میرے ڈنگ نہیں مکھ ہے وہ تیرا میرا کردار نہیں بدل رہا او تیرے میرے اندر انسانیت نہیں آ رہی وہ سجنا ادھر دیکھ او مسلمان نہیں ہوندا وہ جڑا سبھاں نال وی بدتر ہووے او مسلمان تے ہوندا ہے وہ جڑا فرشتیاں نال وی کردار والا ہوندا ہے تو جو ہے نا سجنا درد نہبی علی دے صحابہ رام نو ویکن والے دادان ہے ان لوگ کنجر بنا لگی ہوسلمان کے اتنے وہ ویلا سی اج جناب والا ادی رات اک کھل جائے کجری دے گانے کی آ رہی ہو فصل بچوں نفا پھر جٹ دار بھی بڑے سکھی ہو جاتے جو ہے نا سجنا درد سجنا درمیخ ادی رات نو جناب والا کدری کے گانے کی آواز آ رہی ہوا سی جد ادی رات کا ویلا ہوتا ہے ادی رات کا ویلا ہوتا ہے وہ سجنا ہے دربیخ جدو آج رارے ڈبتے تارے جدو ڈبدے رات کا حصہ ڈبر جدو ڈبل سنا بارگاہان دترو دیا گواہ ڈبن والے ہوگاہ دے ادر دے دن مولا تیرے انسانہ نے تیری دھرتی نو پولیس نے تیری یاد دے نال تیرے خوف دے اندر رو کے ترم تر کر چڑیا ادھر والے لوگ ہے کابت اللہ شریف حرم پا کے کابت اللہ شریف حرم پا کے سجنا ادھر ویخ حرم پا کے ات کر جاجو گل آ گئی بولونا سبحان اللہ نا واضح ادرگ فرماگ فرما نے لف سبر قبر مومن واسطے مدی ناش کابس میں کیا خیا ہے قبر مومن دی قبر مدینہ ہے ارش کعبہ ہے ارش کی با ارش کیبا ہے سجنا ادھر دنیا دا اصول ہے جدو ملاقات کرنی ہو پہلے چھوٹے نال پھر وڈے نال, چھوٹے نال پہلے چھوٹے نال توجہ نال گل سنیا جی پہ چھوٹے نال پہل چھوٹے نال وڈی نال پہلے چھوٹے نال وڈی نیل چھوٹے نال وڈی نی پہ کیا مومن خبر ہوں مومن خبر اے مدی عرش کا باے کی یہ کیوں گل کیتی ہو سजना یہ تو دیکھ جدوں مومن فوت ہوندا ہے دنیا تو ٹٹڑ جاندا ہے سیدھا قبر دے اندر اوں دی روح نہیں جاندی پہلا اونو قبر دے اندر رکھیا جاندا ہے اوں دی روح رب دی بارگاہ دے اندر جاندی ہے عرشاں تے جاندی ہے تھے جناب والا اونو صاف کیتا جاندا ہے دھوتا جاندا ہے رب العالمین دے حرم ناز دے اندر جاندی ہے پھر واپس ہوندی ہے سوال پیدا ہوندا پہلے عرشاں ول کیوں گئی ہے بزرگان دین نے دتے آئے فرماندے نے کہ قبر دے اندر اینے دیدار مصطفی کرنا ہے رب العالمین فرماں دا ہے یار دی بارگاہ دے اندر اج نہیں کھلنا دھوا کے خوشبو والا کے کھلنا توجہ نہیں فرمائیے ذرا ذوخن مولونا سبحان اللہ یہ تو میرے کر کے جد جنابے وال پہلا بند مدینے وال نہیں ج مکے آیا پہلا ہر مفاق کے اندر آ کے اپنے آپ پاک کر لو یار بارگاہ ٹور جا کر کے میں آ جڑی قبر ہوں مومن واسطے مدینا ہے اور کعبہ کعب ارش جویں پہلا روح کعب پہلا روح عرشاں تے جاندی ہے پھر خبر والا ہوندی ہے ایسے طریقے نال مومن پہلا مومن پہلا مکے وال جاوندا ہے تے پھر جناب والا مدینے وال جاندا ہے کے پاک تے صاف ہو جائے اور رب العالمین جل مجدہ الکریم دے نال اور حبیب مصطفی دے نال ملاقات کرن جو کا ہو جائے وسجنا تاں کر کے جدو نبی دے معراج دی گل آئی ہے رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اس لا رات اب بدلی لئیلا اسا رات نو معراج کروایا ہے رات نو سیر سوال پیدا ہوندا ہے او سیر رات نو تے نہیں ہونیاں او تے تہہار نو دیا نے اگو جواب ملدا ہے او ضرور تہہار نو ہونیاں نے پر عاشقاں دیاں ملاقاتاں او تہہار نو نہیں ہونیاں او تے رات نو نے سجنة لذا وخل البلونا سبحان الله اگر تھوڑی یہ سمجھ گیا گا گل کر رہا ہوں سجنہ اے درویخ رب العالمین جلہ مجدہ القریب نے جڑا اپنے یار نو سفر کرائے تے رات رو کیوں کرائے رات رو میراج کرائیے تے سیر کرائیے کیوں کہ ملاقات ملاقات عاشقہ تے محبوبہ محبہ دی او تھی نو نہیں ہوندی او تے رات رو ہوندی ہے خیر درویخ گل کر رہا ہوں تابین دا زمانہ اے ربلا لمی اللہ شریف حرم پاکے لوگا دا حجوم لگیا ہویا ہے کوئی تلاوت کر رہے رب دے قرآن دی کوئی جنابے والا اللہ الا کرو اللہ اللہ کر رو, رو کے معافیاں منگ رہا ہے ادی رات ویلا ہویا ہے جگ نے ویخ آئے ایک نوجوان آیا ہے پتہ نہیں کون ہے اے نوجوان کون ہے آ جناب والا کابا ت شریف دا غلاو پکڑیا ہے غمت اللہ شریف دا غلاو پکڑ کے ایج رویا ہے انہیں اپنے سینے دے بھی چرون دی آوازہ ایج کڑیاں نے ایج آہو داری کی تیئے ایج لگ دا ہے جویں دا قلیجہ پھٹ جائے گا سینہ چر جائے گا ارد کردائے رب آئے میں گناہ گا میں گناہ گا تے تھے بڑا بڑا گناہ گا اس دھرتی دے اندر ا آج اجنے سمندر ہیں انہ دے پانی دے قطرے تھوڑے ہون گے میں گنہگار دے گناہ زیادہ ہون گے عرض کردا رب ا تیری ਧਰਤੀ دے اندر جننے درخت ہیں انہ دے پتے تھوڑے ہون گے میں گنہگار دے گناہ زیادہ ہون گے عرض کردا مولا ا تیری ਧਰਤੀ دے اندر ا ہوا او فضا دیاں جنیاں وسعتا ہیں او تھوڑیاں ہون گیوں میں گنہگار دے گناہ زیادہ ہون گے انہیں فریادہ دا رب دی بارگاہ جنہوں کی تھی آنے حضرت امام اسمائی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماؤں دے ہیں وہ اج رویا ہے لوگا نو توافے کعبہ بھول گیا ہے لوگا نو قرآن دی تلاوت بھول گئی ہے لوگا نو اللہ اللہ بھول گئی ہے سارے آنے جنابے والا نماز پڑھنے والے آنے سلام پھیر دیتے ہیں قرآن دی تلاوت کرنے والے آنے قرآن نو بند کر دیتا ہے تے ٹھپ کر دیتا ہے تے جنابے والا اس نوجوان دے کو گئے. حضرت امام اسمعی فرماوندے نے میں چھتی نال اس نوجوان وال ودی آں میں کہ نوجواناں وان والے پتہ نہیں کڈا جرم کر کے آیاں مننے آ تو بڑا وڈا مجرم ہوئے گا مننے آ تو بڑا بڑا وڈا گناہگار ہوئے گا پر تیرے گناہوں نالو رب دی رحمت زیادہ ہے او بول تے سہی کیڑا جرم کر کے آیاں اے ناں نہ رو تیرے رومن دی وجہ نال پورے جنابے والا ماحول دے اندر ہلچل مچ گئی ہے ہنگامہ برپا ہو چپ کر جا اسا تیرے واسطے دعائیں کرانگے رب العالمین تیرے واسطے معافی دا اعلان فرما دےوے گا او صدکے جاواں او نوجوان نے جواب نہیں دیتا یہ ترویخ وا حضرت امام اسمعی فرماوندے نے میں اگے ودیاں وا او جدوں چہرے تو نقاب ہٹایا اے پتہ لگیا اے رون والا قیام نہیں اے او حسین دا لال زین العابدین نے میں ڈگ پتی آپ نے بڑیا انسانگ رون والے رہ گئے مگر انسان کو چلیا تو رنگ رو نا حقیقت نہیں نا نا نا کی بنا دیتا قسم خدا بچا نہ ਬੂਰਾ ਦਿਹਾਨ ਕਰਨਾ ਪਈ ਬੱਚਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾ ਫੇਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬਾਲ ਬੂਰਾ ਬਣ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਿਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲੇ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਦਿਓ ਬਸ ਸਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਖਬੀਸ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ جنابے والا مشوری دے رہا ہے دنیا نت دیا بن گئی نچن گان وال نہیں ہوں اداکار فنکار اداکار بھی نہیں فنکار بھی نہیں انہوں نے سٹار آخیا جا ستارے <سلام> <سلام> ستارے ستارے آخیا جائے خبردار دیر تک مسلمان مسلمان دے تک والے ہوندے نبی یار ستارا والے نے نبی <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> یاراں نے سمجھن والے ہوندے نے کنجراں نو سمجھن والے نہیں ہوندے سوہنیا تاں کر کے میں بس دے اندر پیا سفر کرا اگلے پاسے دو بندے بیٹھے تھے آپس وچ گلاں میں کرنا کنا دی بیٹی دا یہاں کرنا سی کر لی کی بنیا نے کر لی اچھا اللہ تعالی خیر فرمائی بچی دا بیاہ کرنا سی کر لی اچھا ٹھیک ہے سامان کتنا دتے پورے 2 ٹرک دتے ڈگلا دتیں کمال کر دتی اچھے یہ دا میں چشتی میں رو میں کافر کاف تو گل ka مسلمان تو گالے مسلمان نے وہ جہیز اے اے اے اے اے اللہ خوران بھی دیتا یا دیتا تاں کر کے وقت امام حضرت امام آمد نے ہمبل کی گل حضرت مدرت بولونا سبحان اللہ و سجنایا ترے اخ وقت دا امام حضرت امام احمد ابن حمبر رضی اللہ تعالی عنہ اپ نے کول ایک بندہ آیا عرض کردا لج ایک مسئلہ پوچھنا ہے اپ نے فرمایا پوچھ لے کرا پوچھنا آدا سونیا میرے کول دنیا دی ہر نعمت ہے سی دنیا دی ہر نعمت میرے کول سی پر میرے کول اولاد نہیں تھی میں رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی اے مولا بیٹا نہیں چلو ਧੀ چا دے بیٹا نہیں چلو تھی چا دے بیٹا نہیں چلو دے تھی دا گا جس وقت میں گا میں قسم اٹھا لا وا جنو کرا گا دنیا دی ہر نعمت جہیز جہج دا میں قسم اٹھائی سی رب العالمین نے بیٹی دے دی ہلاک بدل گیا ماحول بدل گئے ماحول حالات تبدیل ہو گئے ہوں میں بڑا غریب ہو گیا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے شادی کرنی ہے تو ویا کرنا ہے اپنی کسم <سلام> کے پوری کرا آپ نے فرمایا تیر گھر درد سونے سمان کوئی نہیں فرمایا میں گل سمان بھی نہیں کردا میں تے قرآن کی کرنا وا دس تیرے گھر اندر قرآن ہے کہ نہیں عرض کردہ سونے ہے فرمایا تین جہیز دے اندر اللہ کا قرآن دے دے ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ اپنی زندگی میں پہلا نفا تو گا نا. چاہ پے رہنگے جنہ نے نہ منجی دار گلی دین اپنے کو سنبھال کے رکھی ہوا پوتر مٹیاں کٹنگ گے آخن گی ابا سونفا نہیں چاہ گا دوسرا فائدہ دوسرا نفا کی ہوئے گا دوسرا فائدہ چور نہیں بنے گا چور خدا دی کر کے باہر کٹ کے رکھ یار دعا کر رب سونا میری سات پتر دے اٹھویں سات اٹھ اٹھ پتر اٹھو کہ سات پتر کے سوچی تے کلیا گا روای آخیا کہ جدو بندہ مر جی مس واسطے منگی ہے جدو بندہ مر جد مال جائیداد بنتے نے دیا چار پی وارس بن جان ہوا ہوا مالی فکر نہیں ہوں پیوئی جی. اچھا مدرسا جو گئے تو تو بھی خوشی نی انہوں نے خوشی نال دیتی میں. خوشی نال نہیں. اس واسطے نام نہیں لوگ آڑ آئے گا دی نہیں آسمر نہ سیر جائے پر ویرا تو پوچھنے دیا آئے گا سہریا گھر کی گل ایل بچھانے لا لکھا ہےگی مر گیا جاگی مر گیا جدو یوبی مریابی کلہ نہیں مریا جریا جاگی مر گیا ایپر نہیں لکھا ادھر ویخ سویا آپ جی جنگ ہو رہی آپ سیفی کا نام کیوں سبحان اللہ خیر نہوائی کیتی تین بار آپ قتل کروائے فانوس بن کے جس کی حفاظت سلطان حملہ کر دیا اسلام کا شیر ہوئے آ اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا ضمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ خیر چاہنا اپنی فوج نو پیچھا لے کے ٹر جا گے جس وقت سلطان آپ نے نیزن اٹھایا، سمین گاڑ کی سونا تو اپنی ساری فوج فوج کے میدان بھی تیرے مقابلے وچ آئے گا اگر تیری فوج دے اگر تیری تیری دے نہ بخیراحمد ٹیاگیا تلوار جنابے والا جتیاں جیڑی اخڑیاں ہوئی پھٹے پرانے کپڑے پر اندر جذبات نی انہیں جس وقت زہر نیکیا کمزوری نیکیا چہرے کے رنگ زرد نے رب دی بارگاہ دن رو رو کے اترو بہا بہا کے جس وقت اس حالت میں اس حضرت پہ خالد ابن ولید نے بلایا میں تیری فوج دی حالت ویكھیے انتہائی کمزور جس وقت مقابلے چاہیں گے انہیں پلے کی بچ جانے سارے لڑ جو گے ہونگے لے جا اپنی فوجوں پیچھا میرے ترسا گیا ویری میں سر میرے كال لیا یہاں نے میں انام دیا گا امام دے كے واپس بھیج گا بڑے لوگ بہت یعنی بہت لوگ ہاں ساڈے دشمن آ خون پیسے خون پیسے آیا انہیں جدو جی گل سنی تکیا سون خالد وکرنا بچ نہیں سکے گا حضرت میدان تین محمد غلام دس دین گا جی ترابا پیار کر دیو محمد غلام اے نبی خاطر جان دے چڑنا موت نال پیار کردے فنا سمجھ دے دے سنت آئینے یار تا روخ نظر آند فج کے موت آپ نے فرمایا مقابلے پتہ لگے گا پیار کر دے جی نہیں ہوں نے جی دماغ ہو گیا خزانے چوری کیتا سی چور ترقی یافتہ نے تو چور ہے لٹن والے ترقی یافتہ نے تو لٹی جان والے لالا لٹی جان والے ادنا ریل گڈیا پٹریاں تینو بھول گیا ہے ایک ایک دیہ کے مان پانسی لٹکا چڑھ قسم خدا دی کر کے آنا انگریز دا سارا مال دولت سرمایہ ایک پاسے حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ دے پیران دے تلیان علی مٹی ایک پاسے مقابلہ فیر میں نہیں ہوا سکتا بکن والے نہیں سن بکن والے نہیں سن او کھا بیلہ آوے او کھا بیلہ آوے تی فر اسلام دینا دغا بازیاں تی بی وفایاں کرن والے نہیں سن جس وقت آپ سرکار آئے آئے آئے آئے سرکار نے جد جہاد فرض ہو گیا فتوا دے کے پھرن والے اور فتوا دے کے پھرن والے نہیں اس نے آپ نے فتوا دیا آپ نے فرمایا انہوں کے خلاف جہاد فرض ہو گیا جس وقت آپ نے فتوا انگریز ظالم انگریز لٹھیرا تو تغاب اس نے آپ نے پڑیا جزیران ڈومین کالا پانی سجے کالا پانی جزیرا مچھر حضرت ساری لکھی آپ نے میرے اتنے پٹی ہوئی چمڑے کی چادر ہوں اس طرح مولا فضل خیرآبادی فرما دن زندگی گزارتا رہا انگریز منشان کرتے سنتے تنگ کرتے سن ای کر بچپنا گزاریا ہے جدو مدرسے والا ہاتھی ات سوار ہو کے جا رہا ہے ہاتھی اتنے سوار ہو کے آ رہا ہے جدو مسرت بیٹھتا رشک والی ہوں پورا دلی کی پورا ہندوستان کا پاوا علم دمل کا واض کا خطاب کا کوئی سان نہیں پر فرمان حالت بن گئی جس وقت میں دے سامنے آخر سنڈے خلاف لے مٹی مٹی کے کے کے کے ہوئے آبادی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار فرما نے کہ جس وقت میں مٹی کا بڑے ہوا پٹل سیر رکھدہ سی وی گونج کے تے گلا اچھی آدمی الآوازا کھڈ کے تے نبی دیاں ناطا پڑھ کے دسدا سی او چھلیو تساں دے ہو کہ میں دکھ دی وجہ نال اپنے نبی بے وفا بن جاواں او جنی دیر تک فضل حق دے جسم دے اندر کھول تے جان ہے اے جان تے جا سکدی ہے پر محمد دے نال وفاداریہ ختم نہیں ہو سکتی تے قوم دے راہ برتر گے پھر نے قوم نو بننے وی لا تے لکنے والے تقریر کرنا بدل دستخط کر کے لکھا ہوا میں خلاف جہاں جہاز کا فتوا دیا اس گل تک اپنے آپ بدلنا اور اپنی گل نو ختم کرنا آپ نے جس وقت ویک جرہ بلکل زندگی موت دی کشم کشتے آخری سامان دن در ہے سی صرف ماس بچے ہرشہ مک گئی سی ہرشہ ختم ہو گئی سی او شیرہ وہاں کو اٹھ کے ہے اور سون انگریزہ تو میرے کل فتوہ بلوانا چاہنا ہے یاد رکھل ہے او فضل حق خیر دا کل جو فتوا سی آج بھی او ہے فضل حق مرتے سکتا ہے پر نبی دی شریعتہ مسلہ فضل نہیں تھا جو شکست خط کے اسلام اسلام دے دے لکھا شر چومر بن کے چمک رہا ہے اور سامان بن رہا ہے آپ نے خات لکھ کے دس سے محمد مصطفیٰ دے دے دی زیندی سوچ اور انہوں نے کردار اور انہوں نے عمل کتنا عظیم اور بلند ہوندہ اور عالی ہوندہ ہے آپ سرکار نے خط لکھیا آپ نے فرمایا اگر تسا میں انہوں مارنا چاہدے ہو اگر تسا میں ختم کرنا چاہدے ہو اگر تسا میں انہوں مکانا چاہدے ہو تو چلے کی پہ کردے دے جی اگر تین قتل دے حملے کر آئے انہوں نے تسا ایک اور کر آلے انہوں نے حیسائیان آل مگر آپ کی آپ نے میری قتل کرنا میری قتل کرنا چلو عیسائی جی میرے دشمنی بھی دشمن نے آپ نے فرمایا کہ تو ڈیوی دشمن نے ہے تو ڈیوی دشمن نہیں کنہ نو آپ نصیحت کر رہے ہیں کنہ نو سمجھا رہے ہیں جنہ نے ترائے وارا قتل تا حملہ کرایا ہے عیسائیہ نارا لگے آپ نے فرمایا سنو اومی سے میرے مسلمان بھراو یاد رکھ لاؤ آپ نے انہ نو لکھ کے دیتا آپ نے فرمایا تا نہ رل گئے ہو اے میرے دشمن نہیں جدو مجھے ختم کر لیں گے تو انو بھی ختم کر رلو اے تو ہاڈا نقصان ہوئے گا آپ نے فرمایا اگر تصا آخ در جا اور میرے مر جان دی اندر اسلام دی عظمت بخا ہے آپ نے فرمایا تیرے سامنے بیٹھو میرے کو میم سمجھاؤ میرے میرے سامنے ثابت کر دیو کہ میرے مر جان دے اسلام تے مسلماناں دا تے قرآن دا تے دین دا تے اسلام دا نبی دی عزت تے ناموس دا اور جنابے والا مسلمانہ دی خیر تے فلاح تے بھلائی ہے اپ نے فرمایا یاد رکھ لو میں تہاڈی تلوار ہوئے گی بلکہ میری اپنی تلوار ہوئے گی میرا سر لاویا آجے میرا سر تہاڈے پیرنچ پیا ہوئے میں اپنی عزت و عظمت محسوس کراں گا پر پہلا مینوں یقین دہانی تے کراؤ میرے مر جان دے نال اسلام خاطر جی رہے ہاں. جی رہے ہیں خبر آتی فلاں گلے کیوں لٹک میاں فلانی لڑکی نی وہ جی کی کی گیا. گیا میری زندگی نکل گئی میں ہائے جی کی مسلمان ہوما محمد مستفا پڑھنے میں نبی دا غلام دا تلوار چیبو سلطان دی دا خیرت کا وارس ہاں میں قاری کربلا حضرت امام حسین کا وارس ہاں جانا دے لڑکیاں دی, دی خاطر دی خاطر گلے پھانسی قسم خدا کر کے آنا کنجرا کا وارس سے ہو سکتا ہے ہے کھلاڑی دے وارس دے خورانیہ دا وارث نہیں ہو سکتا نبی وفادار ہو سکتا وہ خاطر جان دے دسانی قسم خدا کی کارخانہ وہ لڑکیاں کی خاطر جان دن والے نہیں دے اندر نکل کے مرد میدان تن کے اللہ کے دین کی خاطر جان د نظر انا پیش کرنے والے گال کراں دے گال مقاما. توجہ ہے نظر ادوخن البولو سبحان اللہ ادھر ویکھو سونو ادھر ویکھو ایک مثال دینا مثال دے نال گل اندر بیٹھ جائے گی اور پختہ ہو جائے گی ساری پریشانی دا سبب کی ہے او صرف اور ساری منافقت ہے اساں دعوے پیار دا کرنے ہیں دعوے غلامی دا کرنے پر ساڈی اندر مسلمان علی غلامی علی گل مسلمانوں کی گل ہے مسلمانوں دی چٹی چادر مسلمان کی چیٹی چادر داغ بن گیا ہے ادھر ویکو میں مثال دینا ایک بندہ سی اندر ایک عورت جڑ گیا عورت اور تعلق جڑیا نہ عورت نے آخیا بھی میں تیرے ملاقات کرنی کہ جگہ دیتے ملاقات ہوتی ہے فلانی جگہ آ جائیے ٹھیک ہے ملاقات وقت طے ہو گیا یہ جنابی والا جوان بھی اپنے آپ خوشبو خوشبو وغیرہ لگا کے کپڑے پا کے اپن گیا ہوتے. پیار پانا ہی کوئی پیار پا پا بنے گولیاں لیا میرا خانو جی میں پہلے ہی پہلے پتہ کر چڑ موتے پتا فلما دیکھنے بی بی کیوں مارنی ہے؟ بی بی ایک جملہ بولیا ساری پرشانی کا جدو پیار میرے پھر میرے حسنگ رکھنی سی سجے کبے نہیں رکھنی بولدی نہیں چلو یار ایک گل دسو کہ جگ کد کا مدینے تاجدار تھی خاند مدینے تاجدار سارا جگ سونے ادھر میرے رسول نے فرمایا بیبیاں مرد بار جس وقت میرے نبی نے فرمایا میں جن دیر تک مردہ بشانا نہیں چلنگارا نہیں ہو سکتا چنڈا نہیں ہو رہا ہے آخیاں بی بیٹھیا رین بی کر نہ بی جان کمال والی گل او موس جانا نے کی ہو جائے ایبیاں بی موس جدی نے میں بازار جانے جی جان بڑا مسئلہ ہے نا ایک پاسا نہ آپ نے جاگ نو در تھی لبنا ہے جدو میرا مدینے کا تاجدار فرماوے بیبیاں گھر چرد باہر کار کر سونے جس وقت یہ آخر جائے گا جدو یہ باہر پھر جنی گدارہ نہیں ہونا چنڈا نہیں پی ہونا سونے پیار کا دعوی رب رسول کیا بات ہے رب نے اپنے حسن اپنے نبی نو کیا حسن تح فرمایا ہے؟ تے شکلو سورت ہوا فرمایا نہیں نظام تے ہوئے کافر ہر پاس ہوں, ہوں وجنیاں نے تقدیر نے آخنا پیار مدینے تاجدار غیرہ والے ہاں جی اگر خیر ہے تے آ دربار تے دے دربار سے جیڑا آد ہے مت والے در جا جائے گا تا کر کے سونے آخر دیں تر گل سنان لگے دوکھ بولو نا سبح اللہ وس سجنا دروے قسم خدا دی کر کے انا مسلماناں دا مناظرہ ہویا مسلماناں دا مناظرہ ہویا کافراں دے نال کافراں نے مسلماناں نو تانا دتا اے تانا ماریا اے مینا مارے اخ دینے دے نے تسا اخ دےو ساڈا نبی بڑا جناب والا کریم اے بڑا قریب نواز بڑا تاواں کرنوال ہے بڑا, بڑا لجبال اے پر اسا جناب والو حاتم تائی دا واقعہ پڑیا آئے حاتم تائی جدوں مڑدا سی او جناب والا ایک بوئے تو نہیں سی جنڈن جی والا دے سات بوے ایک بوے تو دیتا ہے سات سات بارہ دے چڑھتا نبی نے بھی ایک محفل کسی نے سات بارہ دے اگو مسلمان نے جب دے وہ بڑی ہری گل کی او بڑی نیوی گل کی او جھلیا ہاتم تائی دے کول جڑا ایک وارا منگانا آیا ہے اوہ رجیہ نہیں دوجے بوئے تے ٹور گیا ہے اوہ تھوئی نہیں رجیہ تیجہ بوئے تے ٹور گیا ہے پر مدینے دے تاج دار تا دربا آرے ہے اوہ کڈا آلہ دربا آرے ہے جڑا ایک وارا گیا ہے میرے نبی نے ایج جھولیاں پھریانے ایج جھولیاں پھریانے حضور نے پچھے ہور منگ آندھے سونیاں لوڑ ہوفیق نسیب میرا جی کر رہا ہے چھوٹی جی گل کر آخر تیرا ذکر نہ کر دیں تھوڑا جی خیال ہے کر دیا یا بس چڑ دیا قرآن مجید اندر جید حضور دی بولو ون نجم جدو اللہ تعالیٰ نے اپنے یار جیارا چمکد کبوتالیا چمکد ستارا رب فرمایا تیری قسم ہے جدو ستار چمک رہے رب سونا اپنے یار نو شمس فرما دا. دے فرمان دے رب اپنے, اپنے یار سونی پتا ہونی سی یارکات کی ہونا سی خوشی ہوں یہ بولو تو سی یار خوشی ہوندی ہے یہ نہیں ہوں یار نو خوشی ہے سونے اتنے جگ دار جاریہ قربان یاری رب نے اپنے یار سونے در ویخ رب سونے جس وقت اپنے یار نو ملاقات واسطے بلایا نا بلاؤ کئی طریقے ہوں کئی بار پیغام بھیجا پی جائے اندر سرکار آ, جا آ جائے آجے بہتہ پیار ہوئی نا تو بندہ سواری ربو لال امیمانا بھی جا موسال رب ماہ ربو حضرت موسا کریم خود آئے نے جدو میراج ہوا خود آئے نے پر جدو یار میراج دی گل آئی رب لال نے فرمایا سونے ترف سواری, سواری بھی, بھی جی یار یار خوشی ہو پیار دی گل نہیں ویخ ہو بچا انعام لے کے آئے نا یا بچہ کامیاب ہو جائے بچہ خوش ہوا مان مسکرا کے آخری ہے وہ میرے تارے سمجھے نہیں جی. ماں کی آخری ماں آخری میرے تارے او میرے چمکدے تارے وساجنا درخ میرا مدیج دا سے رب نال قدرتی آباز لائی مل جمیدہ ہا سونے اج تری ماں جی او نے تی ویک کے سی وہ میرے تاریا اج تیرا باپ زندہ ہوندہ اوہ نہ فرمانا سی ہو میرے اتاریا نہ جمع زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے میں تیرے نال پیار کروالا جو ہے میں فرماریا ما والنجمیدہ ہوا اوہ میرے پیارے تاریا آ میرے نال ملاقات کر جا۔ ابو بکر صدیق نے مدینے دے کی. کوئی سرکار سوال ہے جواب بندہ ہوگا تو